علماء میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں پچھلے ہفتے سے ایک عنوان ہم نے شروع کیا ہے ادب العلم علم کے عداب اس تعلق سے کچھ باتیں ہم نے پچھلے ہفتے میں بھی کی تھی آج اس درس کو جاری رکھتے ہوئے ہم اصل عنوان کی طرف آئیں گے جس میں تقریباً اکتیس ابواب ہیں یہ سلسلہ اختصار کے ساتھ ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ تاکہ رمضان سے پہلے پہلے یہ بات پوری ہو سکے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جیسے بھی اللہ توفیق دے آئندہ بھی کسی نہ کسی سلسلے سے اس بات کو ہم جاری رکھیں گے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے جہالت کی مذمت کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحلب الکثرین فل حیات دنیا سنا اے نبی آپ فرما دیجیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خزارے میں کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی کوششیں رائےگاں چلی گئیں اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ لاعلمی میں کوئی ایسا کام کرتا رہے جو صحیح نہ ہو اور اس کو صحیح سمجھتا ہو انسان کی ناکامی کی بنیادی وجہ جہالت ہے بہت سے خیر کے کام بہت خیر کے کام انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے لالمی کی وجہ سے اور بہت ساری گمراہیوں میں انسان واقع ہو جاتا ہے لا علمی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے لہٰذا آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے وحی، پہلی وہی جو نازل کی وہ علم سے متعلق تھی اقرا بسم ربک الدی خلق خلق الانسان من علق اقرا و رب کل علم بالقلم علم بال ما لم يعلم آپ دیکھیں پورے قرآن میں وہی کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے کی انسان کی تخلیق اور اس انسان کو تعلیم دینے سے متعلق ان پہلی پانچ آیتوں کو اگر آپ دیکھیں جو صورت العلق کی آیتیں ہیں اس میں آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر دو احسانات جتا ہے ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود دیا اس کی تخلیق کی دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم دی ہے معلوم ہوا کہ انسان کا وجود تعلیم کا محتاج ہے اگر انسان دنیا میں آئے کھائے پیئے اپنی جسمانی اعتبار سے نشو نما اس کی ہو لیکن وہ علم حاصل نہ کرے تو اس میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے نب علم اور علم وحی والا علم اگر انسان کے پاس نہ ہو تو وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے خیر و شر کی کوئی تمیز اس میں نہیں ہوتی ہے اور انسان بڑے بڑے بھیانک گناہ کرتا ہے جس سے نہ صرف انسان بلکہ ساری کائنات بلکہ سارے دنیا کے لیے نقصانات پیدا ہوتے ہیں لہذا جہالت بہت بڑی برائی ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے اور وہ ایک بیماری ہے جس کا علاج انسان کو کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کو بیماریوں میں شمار کیا ہے اس لیے آپ نے فرمایا ان نما شفاگی اصوال جہالت کا علاج سوال کرنے میں ہے پوچھنے میں ہے لہٰذا جہالت ایک بری مصیبت ہے بڑی مصیبت ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ بتائیے آپ فرمائیے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیوی کوششیں سب کی سب برباد ہو گئی اور وہ اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یہ سورہ کہف کی آیت نمبر ایک جس معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جہالت سے بچنا چاہیے آپ دیکھیے دنیا میں آج جتنے بھی عقیدے کے بگاڑ ہوں یا اسی طرح سے منہجی بگاڑ ہو یا اسی طرح سے اخلاقی بگاڑ ہو عبادات کا بگاڑ ہو یا کسی قسم کا بگاڑ ہو اکثر آپ کو دکھائی دے گا کہ انسان اس بارے میں جانتا نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اسے معلوم ہے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ سالوں سال عمل کرتا رہتا ہے اور ایک زمانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ غلط تھا کیوں نہ انسان اپنے لیے اصول بنا لے کہ پہلے وہ علم حاصل کرے اس کے بعد عمل کرے لہذا جہالت اصل ہے انسان کی اس کے بعد اس کو علم حاصل کر کے اپنے آپ کو اس سے نکالنا پڑتا ہے انسان پیدائشی طور پر نہیں جانتا ہے تو جہالت ایک برائی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی اس کی مذمت کی ہے اس کی برائی بیان کی ہے اللہ تعالی نے انسان کے تعلق سے فرمایا انه کان ظلومن جهولا انسان بڑا ظالم ہے بڑا جاہل ہے اس تعلق سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ف اصل كل ف اصل كل خير هو العلم والعدل واصل كل شر هو الجهل والظلم ساری خیر کی جڑ علم اور عدل ہے علم اور عدل و انصاف ہے اور سارے شر کی جڑ اگر کچھ ہے تو وہ جہالت اور ظلم ہے جہالت علمی بگاڑ ہے اور ظلم عملی بگاڑ. میں یہ بات ابن قیم رحمۃ رحمۃ اللہ, اللہ علیہ نے کہی ہے تو معلوم ہے کہ سارے ساری برائیوں کی جڑ اگر ہے تو وہ دو چیزیں ہیں جہالت اور ظلم دنیا میں جتنا بھی فساد ہے چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو یا جان و مال کا ہو چاہے وہ عبادات کا بگاڑ ہو یا پھر انسان کے زندگی میں نقصانات جتنے آتے ہیں وہ سارے ہوں جنگیں اور یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں تو اگر آپ کو دکھائی دے گا تو اس میں دو ہی چیزیں ملیں گی اس بگاڑ کی اصل جہالت ہے اور ظلم ہے بلکہ ظلم بھی اگر آپ دیکھیں وہ بھی جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے اللہ تعالی کی معرفت کا جہل آخرت کے بارے میں جہل انسان کی زندگی کے مقصد کا جہل یہ انسان کے عمل کا جہل پیدا کرتا ہے لہٰذا ساری مصیبتوں کی جڑ جہالت اور ظلم ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی جہالت کا علاج کرے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلکہ کئی نبیوں کو تاکید کی اور اللہ تعالیٰ نے فرما فلا من الجاہلی ہرگز بھی تم جاہلوں میں سے مت بننا معلوم کہ جہل ایک ایسا وسط ہے جس کی بقا اچھی چیز نہیں جہل ایک ایسی سفت ہے جس کو باقی رکھنا اچھی چیز نہیں ہے ایک انسان کہ بھائی ہم فطرت پر پیدا ہوئے ہیں اور ہم جاہل ہی رہے پیدائشی طور پر معلومات تو تھی نہیں کچھ تو اسی فطرت پر باقی رہے نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم حاصل کرنے اور جہالت سے باہر نکلنے کا حکم دیا ہے تو یہاں پر کہا گیا کہ فلا تکون نہ من جاہلی ہرگیز بھی تو جاہلوں میں سے مت بننا تو بعض لوگ کہتے بھائی ہم تو جاہل ہیں ہم کیا جانیں لیکن جہالت کا وصف محمود نہیں ہے یہ ایسی چیز نہیں جس کی تعریف کی جائے ایک ایسا وصف ہے جس کو ہٹانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ انسان کو جہالت سے بچنا چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے یہ سورہ العنام کے آیت نمبر 35 ہے میں شرح میں اختصار برت رہا ہوں تاکہ اصل نکات آپ کے سامنے آ جائیں اور یہ اختصار سے یہ باتیں یہ جو بھی پوائنٹس ہیں جو بھی ابواب ہیں ہم لوگ جان ہیں جہالت کے تعلق سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یہ جہالت ہی کی حالت میں پیدا ہوتا ہے یہ ایب نہیں ہے جس کو جہل بسیط کہتے ہیں کہ نہ جاننا فی نفسی پیدائشی طور پر بہت ساری چیزیں دنیا میں ہیں اور بہت ساری چیزیں دین کی ہیں انسان کو نہیں معلوم ہوتی ہیں اس کو رشتے دار نہیں معلوم ہوتے ہیں دنیا کی چیزیں نہیں معلوم ہوتی ہیں نفا نقصان نہیں معلوم ہوتا ہے اس کو توحید اور عبادات اور بہت ساری چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہے۔ بے اس کی فطرت میں اس کی طلب ہوتی ہے لیکن معلومات اس کو نہیں ہوتی ہے. پانچ ارکان اسلام کیوں نہیں جانتا ہے علم سیکھنے سے آتا ہے لیکن اصل انسان کی کیا ہے جہالت سے اس میں عیب نہیں ہے اس کو باقی رکھنا اور علم حاصل نہ کرنا یہ ایب ہے تو جہالت کی بقا مضموم ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ اخراج متون کم اللہ تعالی سلّہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بتوم سے ماں کے رحم سے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا اس حال میں کہ تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا وہ جاسما تشکرون اور اس نے تمہیں سمع بصر اور اف فؤاد فعاد یعنی تم کو سننے دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت دی تاکہ تم لکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر کرو اس عیت میں اللہ نے بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو علم کے ساتھ نہیں جہل کے ساتھ پیدا کیا لا علمی کے ساتھ لیکن علم کے اوصاف اور علم کے اسباب اس کو دی ہے. علم کے اسباب کیا ہیں سننے کی طاقت دی جس سے وہ علم کی باتوں کو سنے آنکھیں دی دیکھنے کی صلاحیت تاکہ کائنات میں اللہ کی آیات جو پھیلی ہوئی ہیں اللہ کی توحید اور اللہ کے وجود کے دلائل ان کو دیکھے اپنے اطراف چیزوں کو دیکھے عبرت لے نصیحت لے اور انسان کو دل دیا جس کے ذریعے سے وہ سوچے سنی ہوئی باتوں کو اور دیکھی ہوئی چیزوں کو پروسیس کرے ان کے ان کے اندر غور کر کے نتائج اخذ کرے عبرت لے نصیحت لے تو اسباب علم اللہ تعالیٰ نے بھی پیدا کیا بغیر علم کے تو معلومہ کہ انسان کی پیدائش اور ان کی اس کی اصل جو ہے لا علمی ہے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے لیکن عیب کیا ہے یہ یہ جہالت کی پہلی قسم ہے جس کو جہل بسیط کہتے ہیں جہلوم بصیت کہ یہ بس جہالت ہے لیکن جس کو ہمارے الفاظ میں ہم لا علمی کہتے ہیں لیکن دوسری قسم جہالت کی کیا ہے جہل مرکب کہ انسان نہ جانتا ہو اور یہ بھی نہ جانتا ہو کہ وہ نہیں جانتا اس کو اپنی لا علمی کا علم نہ ہو اپنی لا علمی کا علم ہونا بھی علم ہے اس کو یاد رکھیں اپنی لا علمی کو جاننا بھی علم ہے اگر یہ معلوم ہو انسان کو تو آدمی غلط بات نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی کل اہل بل اخرین اللہ فی الحاتی آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی ساری کوششیں برباد ہو گئی اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں لیکن وہ ایسا کام کر رہے تھے کہ جو ضائع ہونے والا تھا آخرت کے اعتبار سے دنیا میں کیا کرایہ سب کچھ برباد آخرت کی امید میں کیا لیکن ضائع کیوں اس لیے کہ وہ اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں تھا اس لیے کہ وہ عقیدے کی بنیاد پر نہیں تھا تو عقیدے سے عاری عمل کفر و شرک کے ساتھ کیا ہوا عمل برباد ہے اسی طرح سے شریعت سے آزاد ہو کر کیا ہوا عمل بدعات والا عمل برباد ہے شرک سارے امال کو برباد کر دیتا ہے بداعت اس عمل کو برباد کرتی ہے جس میں وہ شامل ہو جاتی ہے لہٰذا اللہ علمی جہالت انسان بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ اسے وہ صحیح جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہوتا ہے یہ جہالت کون سی ہے یہ جہل مرکب ہے کہ انسان نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا تو اس کو جہل مرکب کہتے ہیں اکثر اہل بدعات اس جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں اکثر اہل بدعت یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں لیکن وہ غلط ہوتے ہیں اور کبھی اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ معلوم کرے واقعی صحیح کیا ہے تو جہالت کے اعتبار سے علمی اعتبار سے اب یاد رکھیں جو میں کہہ رہا ہوں جہالت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ایک علمی جہالت دوسری عملی جہالت اور علمی جہالت کی دو قسمیں ہیں جہل بسیط اور جہل مرکب ہے جہالت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ایک علمی جہالت اور دوسری عملی جہالت علمی جہالت کی بھی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ سرے سے آدمی لا علم ہو اور دوسرا یہ کہ آدمی کے پاس علم غلط ہو لیکن اسے اس بات کا شعور نہ ہو کہ جو میں جان رہا ہوں وہ بن جائے علم انسان کو اپنی لا علمی کا علم نہ ہو تو یہ ہم نے دو قسمیں دیکھی علمی جہالت کی جہل بسیط جہل مرکب تیسری قسم جو عملی جہالت ہے وہ کیا ہے آدمی جہالت والے کام کرے جیسے اللہ تعالی نے یعنی کئی مقامات پر جیسے موسا علیہ السلام نے کہا کہ تم جہالت والا عمل کر رہے ہو اپنی قوم سے جب نصیحت کی ان کو بنی اسرائیل کو جب انہوں نے معبود کا مطالبہ کیا انکم تم ایسی قوم ہو جو جہالت والا کام کر رہی ہے یعنی اللہ کے سوا اور معبود مانگنا اجعل لنا الہن کمالہم آلہا ہمارے لئے بھی ایک ایسا معبود بنا دو جیسے ان کے لئے معبود ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون تو تجہلون جو ہے انہوں نے اس کو فعل کے اس میں بیان کیا کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو جہالت کر رہی ہے جہالت والا عمل کر رہی ہے تو جہالت عملی بھی ہوتی ہے اس تعلق سے مجاہد رحم اللہ کا قول ہے کہتے ہیں کل عامل بما عصیت اللہ فهو جاہر حين عملها حين عملها عملها کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے کہتے ہیں ہر گناہ کرنے والا اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرنے والا اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرنے والا ہر شخص جاہل ہوتا ہے جب وہ اس معصیت کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو معلومی ہوا جہالت عملی بھی ہوتی ہے جیسے میں نے کہا موسا علیہ السلام میں سارے دلحل میں ذکر نہیں کروں گا اس لیے کہ ہم لوگ بہت اختصار سے چلنے والے ہیں اس میں تو موسا علیہ السلام نے کہا تھا کہ جہلون تم ایسی قوم ہو جو جہالت والی حرکت کر رہی ہے تو انسان کا علم کے برخلاف عمل کرنا علم کے تقاضے کے خلاف عمل کرنا بھی جہالت ہوتا ہے لہذا ہر آدمی جو گناہ کرتا ہے وہ جہالت کا ارتکاب کرتا ہے وہ جہالت عملی ہوتی ہے تو ایک علمی جہالت ہوتی ہے دوسری عملی تو پہلی بات ہم نے یہ دیکھی کہ انسان کی اصل جہل ہے اور اسے لا علمی کہا جاتا ہے جہل بصیر بھی کہتے ہیں لیکن پھر بعد میں آدمی غلط چیزیں سیکھ لیتا ہے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے سماج کی وجہ سے اور اسی کو حق سمجھنے لگتا ہے پھر حق جب اس کے سامنے آتا ہے تو اس کا دشمن بن جاتا ہے قبول نہیں کرتا اس کو یہ کون سی جہالت ہے جہل مرکب اکثر گمراہ لوگ اسی جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات انسان کے پاس حق کا علم ہوتا ہے لیکن وہ اس کے برخلاف عمل کرتا ہے یہ بھی جہالت ہے لیکن یہ علمی جہالت نہیں ہے یہ حق کو جاننے کے بعد حق پر عمل نہ کرنا ہے اور یہ کیا ہے عملی جہالت ہے تو یہ پہلا باب ہمارا اس تعلق سے ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ علم اور اہل علم کی فضیلت کیا ہے جہالت سے ہم نے اس لیے شروع کیا اس لیے کہ جہالت اصل ہے اور جب تک کہ انسان کو جہالت کی برائی معلوم نہ ہو وہ علم حاصل کرنے کا شوق اور اہمیت اس کو محسوس نہیں ہوگی اس کا شعور پیدا نہیں ہوگا لہٰذا اب ہم دیکھیں گے کہ علم کی فضیلت کیا ہے فی نفس علم کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العلمی احب الی من فضل العباد زائد علم میرے نزدیک زائد عبادت سے نفل علم میرے نزدیک نفل عبادت سے افضل ہے اسے معلم ہوتا ہے یہ یہ حدیث بلزار نے اس کو روایت کیا ہے اپنی مصنب میں اور امام الطبرالی نے الاوسط میں امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر چار اور حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلم ہوتی ہے کہ انسان کا فرائض کے احتمام کے بعد اب جو اس کی کوشش بچ جاتی ہے یا تو وہ نفل عبادت کا اہتمام کریں یا نفل علم میں مشغول ہو دونوں میں اس اے, یعنی اس کی فضیلت کے اعتبار سے زیادہ افضل کیا ہے زیادہ افضل علم ہے کیوں اس لیے کہ عبادت کے منفاعت آدمی کی اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے لیکن علم کا فائدہ اس کو بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہوتا ہے عبادات انسان کے لیے اخروی مفاد لاتی ہیں لیکن اسی طرح سے دین کا جو علم ہے یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے لاتا ہے عبادات میں بھی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے لیکن اس میں اپنی ذات تک ہوتا ہے معاملہ اکثر لیکن علم کا فائدہ نہ صرف انسان کے اعمال سے جڑا ہوتا ہے بلکہ اس کے عقیدے سے بھی جڑا ہوتا ہے عبادات کا معاملہ صرف عملی حد تک ہوتا ہے لیکن علم انسان کے عقیدے کی بھی اصلاح کرتا ہے اس کی عبادات کی بھی اصلاح کرتا ہے انسان کا علم اس کی عبادات کے لیے بھی ضروری ہے اگر علم ہی نہ ہو تو عبادت بھی غلط ہو جائے گی اگر علم کے بغیر عبادت کی جائے اس میں بداعت شامل ہو جائے گی لہٰذا علم ہر اعتبار سے افضل ہے عبادات اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے لیکن عبادات کی صحت بھی علم کی صحت پر موقوف ہے اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نفل علم میرے نزدیک نفل عبادت سے افضل ہے آخری زمانے میں علم کی اہمیت اور بڑھ جائے گی کیوں اس لیے کہ گمراہیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی اس وقت میں اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے اپنے منہج کی حفاظت کے لیے اپنے لیے ہدا, ہدایت کے راستے پر باقی رہنے کے لیے علم کی زیادہ محض عبادت گزار لوگ اس کی اس کی بات سن کے گمراہ ہونے لگیں گے اس وقت وہی محفوظ رہے گا جس کے پاس حق کا علم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ایک ایسے دور میں ہو جس میں فکاہا بہت زیادہ ہیں دین کی گہری سمجھ رکھنے والے زیادہ ہیں کلیل الخطباہ اور بیان کرنے والے خطبہ دینے والے کم ہیں کلیل السآل کطیر معطو پوچھنے والے تھوڑے ہیں اور جواب دینے کی اہلیت رکھنے والے زیادہ ہیں کیونکہ علم والے ہیں سب پوچھنے والے کم ہیں اور جواب دینے والے زیادہ ہیں العمل الفیح خیر من العلم اس دور میں عمل علم سے زیادہ بہتر ہے آدمی اپنی عبادات میں اعمال میں مشغول ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہے علم سے کیونکہ علم آلریڈی ہے لوگوں کے پاس علم لوگوں کے پاس ہے تو علم میں مشغولیت سے بہتر اس وقت یہ ہے کہ عبادات میں اعمال میں مشغول ہوں لیکن وہ زمان قلیل الفقا کثیر الخطب اہو کثیر السآل اح لیکن ایک دور ایسا بھی آئے گا جس میں فقہ گھٹ جائیں گے اور خطبہ بڑھ جائیں گے فقہ دین کی گہری سمجھ رکھنے والے کم ہو جائیں گے جن کے پاس کتاب و سنت کا گہرا علم ہو استمبا کی صلاحیت ہو کم ہو جائیں گے لیکن بیان بازی کرنے والے لیکچر دینے والے بڑھ جائیں گے خطبے دینے والے اور بڑی بڑی, بڑی یعنی تقریریں کرنے والے بڑھ جائیں گے رٹ رٹ کے تقریریں کرنے والے بہت ہو جائیں گے لیکن آپ نے فرمایا کہ کطیر کلی عمتوں والے بہت ہوں گے لیکن جواب دینے والے کم ہوں گے صحیح جواب دینے والے لوگوں کو رہنمائی دینے والے گھٹ جائیں گے آپ نے فرمایا المفی خیر من العمل اس دور میں علم عمل سے زیادہ بہتر ہوگا یعنی آدمی عبادات میں اور عمل میں بہت زیادہ مشغول ہو جائے اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آدمی علم حاصل کرے کیوں اس لیے کہ اس دور میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کے لیے علم کی ضرورت پڑے گی اور اپنے آپ کو گمراہیوں سے بچانے کے لیے علم کی پڑے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں جذباتی ہوتے ہیں دینی جذبہ ہوتا ہے علم نہیں ہوتا ہے کسی کے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں ذرا سی تقریر کسی کی سن لی دھوکا کھا لیتے ہیں تو کیوں ہوا ایسا ان کے پاس بصیرت نہیں تھی ان کے پاس صرف دین کا جذبہ تھا صرف دین کا جذبہ کافی نہیں ہے ان کے پاس انسان کے پاس صحیح علم بھی دن کا ہونا چاہیے لہذا یہ روایت بتاتی ہیں کہ آخری دور میں علم کی اہمیت اور بھی بڑھ جائے گی کوئی دور ایسا نہیں تھا جس میں علم کی اہمیت کم تھی لیکن آخری دور میں گمراہیوں کی کثرت کی وجہ سے نبوی دور کے دور ہونے کی وجہ سے علماء کی قلت کی وجہ سے علم حاصل کرنے کی اہمیت اور بڑھ جائے گی تاکہ انسان اپنے آپ کو گمراہی سے بچا سکے امام متبرانی نے مستد کو روایت کیا ہے اور صحیح شیخ نے حدیث نمبر 3189 پر, 3189 پر اس کو حسن کہا ہے باب نمبر تین, علماء کی فضیلت کیا ہے اب ہم نے دیکھا علم کی فضیلت فی نف علم کی فضیلت کیا ہے اب ہم دیکھیں گے علماء کی فضیلت کیا ہے کیونکہ علما کی فضیلت بھی علم کی وجہ سے ہے تو علماء کی فضیلت کیا ہے ہم علم کے بعد علماء کی فضیلت بھی دی دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے علماء کو گواہ بنایا ہے اپنی توحید کا دین میں سب سے افضل چیز توحید ہے اس کے بغیر دین کا تصور نہیں تو یہ بتاتا ہے کہ علماء کو اس اول ترین چیز کا گواہ بنانا ان کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علماء کو گواہ بنایا تو اپنے اور فرشتوں کے ساتھ گواہ بنایا یہ اور ان کی فضیلت میں اضافہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے ساتھ فرشتے اور فرشتوں کے ساتھ علماء کو گواہ بنایا اس دین کی عظیم الشان چیز کا جس سے علماء کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا شاہد اللہ العزیز الحکیم سورہ آل عمران آیت نمبر 18 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے اللہ خود گواہ ہے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں اور علم والے بھی اس بات کے گواہ ہیں کا بالقسط اللہ تعالیٰ قائم ہے عدل کے ساتھ اللہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں العزیز الحکیم وہ بڑا زبردست غالب ہے حکمت والا ہے آپ دیکھیں یہ آیت ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو بار لا الہ اللہ کہا یعنی دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا اقرار کیا اور اس اقرار کا گواہ اللہ نے کہا کہ اللہ خود ہے فرشتے ہیں اور اپنے اور فرشتوں کے ساتھ کس کو جوڑا علم والوں کو معلوم ہوا کہ علم والے توحید کے گواہ ہیں اس اعتبار سے بھی ضروری ہے ان کا گواہ ہونا کہ عابد کیسے گواہ بنے گا وہ تو اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے توحید ایک علمی مسئلہ ہے اور علم کی اصلاح کے بعد ہی توحید عمل زندگی میں آتی ہے جب انسان دل کی سطح پر سمجھ جاتا ہے جان لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے بعد اس کی زبان سے اقرار توحید کا نکلتا اور زندگی سے عبادت یا اعمال نکلتے ہیں جو شرک سے پاک اور توحید والے لا الا اے نبی جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پہلے مرحلے میں یہ علم ہوتا ہے من علم لا الہ الا اللہ دخل جس نے جان لیا کہ اللہ کسی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت پہنچائے گا تو پہلے تو علم چاہیے جب علم ہی نہیں ہوگا تو قول کہاں سے آئے گا توحید والا اور پھر زندگی میں عمل کہاں سے آئے گا توحید والا تو پہلی سطح پر علم ہوتا ہے تو اس کے لیے علم والے ہی تو گواہ بن سکتے ہیں اس کے سارے عالم میں توحید کے گواہ توحید کی دعوت دینے والے توحید کو عام کرنے والے علم والے اگر نہیں تو پھر کون شبہاد جو عقیدے کے پیدا ہوں گے شرک والے کفر والے نفاق والے الحاد والے ان کا رد کون کرے گا عابد ان کا رد کرنے کے لیے علم چاہیے عبادت نہیں کہ سو رکعت نماز پڑھ لے آدمی تو رد ہو گیا شرک کا ہو سکتا ہے نہیں اس کا رد کرنے کے لیے علم چاہیے دلائل چاہیے برحان چاہیے تو معلوم ہوا کہ توحید کا گواہ علم والا ہی ہو سکتا ہے صرف عبادت کرنے والا نہیں وہ اپنی نجات کے لیے عبادت کر سکتا ہے لیکن توحید والا علم والا عالم ساری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے علماء کی اسی طرح سے علما امبیا کے وارث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انلم اور نہ فلما آپ نے فرمایا کہ عالم کے لیے سب کے سب مقفرت کی دعا کرتے ہیں آسمان والے زمین والے اور یہاں تک پانی میں پانی میں موجود مچھلیاں بھی وہ فض العلبی فدل اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے مشاہدے کے اعتبار سے کہ چاند جو چودھویں کا چاند ہوتا ہے مکمل چاند ہوتا ہے للت البدر جس کو آپ کہتے ہیں تو یہ جو ہے یہ آسمان میں جس طرح سے روشن ہوتا ہے سارے ستارے تو جھل ملاتے ہوتے ہیں لیکن اس کا نور جو ہوتا ہے اسٹیبل ہوتا ہے اور دل کو اطمینان اور سکون دینے والا ہوتا ہے اور زیادہ روشنی اس کی ہوتی ہے اور کہا کہ ان العلماء و الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں نبوی علم کی وراثت ان کے پاس ہے ان لم لمینا رن ولا دلحما انما ولم اور انبیاء اپنے پیچھے علم کی وراثت چھوڑ جاتے ہیں درہم اور دینار کی نہیں دینار اور درہم کی نہیں لہٰذا جس نے جس نے اس علم کی وراثت کو لے لیا اس نے خیر کا بہت بڑا حصہ لے لیا تو یعنی اس حدیث کو امام احمد ابودا ترمیدی نصیب نے اور اسی طرح سے اپنی حبان نے روایت کیا ہے صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 6297 پر شیخ الابانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اس حدیث میں علماء کی کئی فضیلتیں ہیں نمبر ایک ان کے لیے مخلوقات کا آسمان و زمین کی حتیٰ کے پانی میں موجود مچھلیاں ان تمام یعنی فضائی خشکی اور تری والی ساری مخلوقات ان والوں کے لیے مغرت کی دعا کرتی ہیں اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہوگی دوسری بات یہ کہ عالم کی فضیلت عابد پر ہے اور فضیلت کیسی ہے جیسے چودہویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے وہ جھیل ملاتے ہیں یہ جھل نہیں ہے اس کی اس کی اس کی نورانیت پختہ ہوتی ہے عابد کا معاملہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے عالم جو ہے پختہ ہوتا ہے عقیدے کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے اسی طرح سے امبیا کی وراثت جو ہے یہ کس کو ملتی ہے علم والوں کو کیونکہ انبیاء کے ذمہ تبلیغ کا کام ہوتا ہے تعلیم و تربیت کا کام ہوتا ہے عابد نہیں کرتا وہ تو اپنی فکر میں لگا ہوا ہے لیکن عالم اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کی فکر بھی کرتا ہے اور تعلیم و تربیت کی وہ ذمہ داری نبھاتا ہے جو امبیا کرتے تھے اس اعتبار سے عالم انبیاء کا وارث ہوتا ہے علم کے اعتبار سے بھی اور علم کے تقاضوں کے اعتبار سے بھی تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء موقع ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے ان کی بڑی فضیلت ہے آگے بھی اس بارے میں ایک باب آئے گا تو اس حدیث سے علماء کی فضیلت ہم کو معلوم ہوتی ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ طالب علم یا طلب علم کی کیا فضیلت ہے ظاہر بات ہے کہ جب علماء ہیں تو تو بھی ہوں گے علما کا وجود اسی لیے ہے کہ لوگ ان سے علم حاصل کریں تو علم حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے اہل علم سے اس تعلق سے بھی کچھ حدیثیں ہم دیکھ لیتے ہیں یہ چوتھا باب ہے طلب علم سب سے پہلی بات یہ کہ طلب علم فرض ہے یہ آپشنل چیز نہیں ہے علم حاصل کریں تو اچھی بات ہے بہت فضیلت اور زینت کی چیز ہے نہیں علم حاصل کرنا زینت تو ہے لیکن اس کی فرضیت بھی ہے یہ لازم ہے یہ ایسا کام نہیں کہ کیا تو اچھا نہیں کیا تو کوئی بات نہیں بلکہ انسان کے لیے اس علم کا حاصل کرنا فرض ہے جس کا وہ مکلف ہے جس کا وہ مکلف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے مرد پر بھی عورت پر بھی کہ مسلم میں سب آتے ہیں مرد عورت کہا کہ علم حاصل کرنا طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے وہ ان طالب العلم یس تغفل الحکل شعین حت تلحیت بحر طالب علم کے لیے ہر چیز دعا مغفرت کرتی ہے یہاں تک کہ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی یعنی جیسے عالم کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے ویسے ہی ہر چیز طالب علم کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتی کیوں اس لیے کہ اسی راستے پر ہے کہ اگر علم حاصل کرتا رہا کرتا رہا تو یہ بھی کہاں چلا جائے گا عالم کے مقام پر پہنچ جائے گا تو علم حاصل کرنا یہ خیر ہے اور علم تقسیم کرنا بھی خیر ہے یعنی علم میں مشغولیت چاہے وہ لینے کے اعتبار سے ہو یا دینے کے اعتبار سے ہو انسان کو مخلوقات کی مغفرت کی دعا کا حقدار بنانی ہے اس حدیث کو امام ابن عبدالبر نے اپنی کتاب جامع بیان علم میں ذکر کیا ہے سیل جامع صغیر میں حدیث نمبر تین ہزار نو سو چودہ پر شیخلابانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے طالب علم کے لیے ایک فضیلت اور ہے وہ یہ کہ اگر وہ علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کوشش کے بدلے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ منص کا طورقاََ الطا مصف علم الیکن جو شخص علم کے حصول میں کوئی راہ چلتا ہے اللہ تعالی اس کے اس عمل کے بدلے سلّہ بھی میں ضمیر کس کی, طرف ہے؟ اس کے اس کی برکت سے اس کے اس علم کے کے علم حصول کی کوشش کی کوشش سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ آسان کر دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تہذیب کا معاملہ کرتا ہے یا معلوم ہوا کہ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے یہ اس کے لیے آسان ہوگا جو علم کے راستے پہ چلے گا معلوم ہوا کہ علم کے راستے پر چلنا جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب و ذکر ودا و والاستغفار میں حدیث نمبر دو ہزار سو اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کا انجام جنت ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی جنت والا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے تحصیر ہے اس کے لیے جنت کی توفیق ہے جس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے اس کے لیے جنت میں جانے سے کیا رکاوٹ ہے تو سارے فتنوں سے اللہ اس کو بچاتا ہے گمراہی کے شیطان کا فتنہ نفس کا فتنہ سماج کا دباؤ اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جو ایک انسان کو جنت کے راستے سے پھیرتی علم کی بنیاد پر علم کے ذریعے سے وہ انسان ٹک پاتا ہے حق کے راستے پر یہ علم کی برکت ہے جو انسان کے لیے فتنوں میں حق پر جمے رہنے کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے اللہ کی توفیق سے انسان علم کی برکت سے جمع رہتا ہے تو علم بہت بڑی چیز ہے علم کے حصول کے لیے جانا اس کی فضیلت کیا ہے بہت سارے فضائل ہیں ہم بہت مختصر اس میں باتیں ذکر کریں گے انتخاب اب اس میں جو منتخب چیزیں ہم اسی کو ذکر کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام قبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے اور سید ترغیب میں حدیث نمبر تین پر حدیث نمبر چھیاسی پر شیخ البانی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے کیا حدیث ہے من غدا مسجدی جو مسجد کی طرف جائے غدا صبح سویرے جائے لیکن غدا جانے کے لیے بھی آتا ہے جو مسجد کی طرف چل کے جائے کیوں جائیں لا خیرن ہوں اس کا ارادہ اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ وہ علم حاصل کرے گا خیر کا علم حاصل کرے گا یا لوگوں کو سکھائے گا معلم اور طالب علم دونوں کے لیے فضیلت ہے اس کے سوا کوئی اس کی چاہت نہیں ہے بس اسی لیے جا رہا ہے معلوم ہے کہ اس زمانے میں مساجد میں دینی حلقے لگتے تھے مساجد میں دینی علم سیکھا جاتا تھا تو مسجد کا ذکر یہاں پر یعنی تقریباً ہے یعنی اس اعتبار سے کہ اس زمانے میں مسجد ہی میں دین کا علم سیکھا جاتا تھا اگر کہیں اور سیکھا جاتا ہے وہاں کے لیے بھی فضیلت آئے گی تو جو مسجد کی طرف جائے اور اس کی نیت علم سیکھنے یا سکھانے کی ہو اس کے لیے فضیلت کیا ہے کا نہ کا اجرحا جن من حجت اس کے لیے ثواب ایسا ہے جیسے حاجی کو ثواب ملتا ہے جس کا حج کامل ہو بعض اوقات ہمارا دل بھی قبول نہیں کرتا ایسی حدیثوں کو اتنا بڑا ثواب اللہ کیسے دے دے گا ہمارا بخل جو ہے ہماری قبولیت میں معنی بن جاتا ہے اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے یہاں لیکن ایک نقطہ یاد رکھیں کہ بعد اوقات لوگ پھر سوچنے لگ جاتے پھر حاجی اتنا بڑا کام کر رہا ہے کیا کر رہا ہو حاجی کر رہا ہے اور اتنی مشقت اٹھا رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے اور یہ آدمی طالب علم بن کے وہ سب ثواب لوٹ رہا ہے تو اس کا اتنا خرچہ اتنی محنت اتنی قربانی وہ کیا یاد رکھیں کہ جو آدمی عملہ نیکی کرتا ہے اس کو دس گنا سے سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے تو وہ جو تضعیف ہوتی ہے یاد رکھیے اس نقطے کو بہت اہم ہے وہ جو کئی گنا کر کے ثواب ملتا ہے وہ اس عمل کرنے والے کے لیے ہوتا ہے یہاں جو سواب مل رہا ہے وہ صرف ایک ہے تو اب حاجی خوش ہو جائے ایسا نہیں کہ یہ بھی وہی ہے بلکہ جو آدمی علم کے لیے کوشش کرتا ہے علم کی مجلس میں پہنچتا ہے سیکھنے سکھانے کے لیے ایک حج کا سواب اس کو ہے لیکن جو ایک حج کر رہا ہے اس کی گنتی دس سے شروع ہوتی ہے وہ ہمیشہ زیادہ اس کو ملے گا اور دس سے لے کے سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے لیکن یہاں صرف ایک گنا ملے گا تو دونوں میں فرق ہے ابن رجب رحم اللہ نے اس کو العلوم میں ذکر کیا یہ بات جو میں نے ذکر کیا تو اس کو یاد رکھے جو بہت سارے شکوک اور شبہات کا ازالہ اس میں ہو جائے گا آپ کو جہاں فضیرت بیان ہوتی ہے عمال کی ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ طلب علم کے اعتبار سے کیا آداب ہے ہم نے جہالت کی برائی دیکھی اس کے بعد ہم نے یعنی علم کی فضیلت دیکھی علماء کی فضیلت دیکھی اور طلب علم یا طالب علم کی فضیلت ہم نے دیکھی اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم کو کن آداب کا اہتمام کرنا چاہیے علم کے راستے میں آدمی چلے اگر علم کے آداب اگر آدمی کو معلوم نہ ہو اکثر اوقات وہ غلطی کر بیٹھتا ہے اور کوشش کے باوجود محروم رہ جاتا ہے یا انحراف کا شکار ہو جاتا ہے اور کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے کبھی گھمنڈ میں کبھی بخل میں کبھی تحریف میں اور کبھی کسی اور برائی میں تو علم کو اس کے آداب کے ساتھ سیکھنا اور سیکھنے کے بعد اس کے آداب کا لحاظ اور رکھنا اور رعایت کرنا یہ بھی ضروری ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا آداب ہے پانچواں باب اخلا سے نیت طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کے حصول میں اپنی نیت خالص کرے فیمس ہونے کے لیے علم حاصل نہ کرے یو پہ آنے کے لیے علم حاصل نہ کرے کہ شہرت ملے لائک ملے سبسکرائبر مل جائے اور اس کو بٹن ملے یو ٹیوب والا نہیں بلکہ آدمی طالب علم طالبین, چاہے وہ طالبہ ہو یا طالب ہو وہ علم اس لیے حاصل کرے تاکہ اللہ تعالی کے دین کے لئے وہ کوشش کرے اپنا جہل دور کرے دوسروں کا جہل دور کرے دین کی حفاظت کرے دین کی اشاعت کرے دین کے خلاف جو حملے ہیں ان کی تردید کرے اور ان سب پر سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ کے امر کی تعمیل کریں پھر سے بتاتا ہوں طالب علم اس لیے علم حاصل کرے تاکہ اپنا جہل دور کریں دوسروں کا جہل دور کرے علم کی حفاظت کریں علم کی اشاعت کرے اور اسلام کے خلاف جتنے حملے ہیں حق کے خلاف جو اہل باطل کے حملے ہیں ان سے حق کا اور اسلام کا دفاع کرے باطل کی تردید کرے اور سب سے بڑھتی یہ کہ اللہ کے امر کی تعمیل میں علم حاصل کریں کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم علم حاصل کریں تاکہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کریں تو یہ بھی خود عبادت ہے تو علم بطور تعبد انسان حاصل کریں اس میں اخلاص ضروری ہے اچھی نیت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نم العمال و بنیاد و ان نما اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی اس حدیث کو امام البخاری نے بد الوحی میں حدیث نمبر ایک اور امام مسلم نے کتاب الامارہ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سات پر ذکر کیا ہر تمر سے تو اس حدیث میں دو باتیں بیان ہوئی اعمال کا مدار نیتوں پر ہے جو بھی عمل آدمی کرتا ہے اس کو قبول یا رد کیا جائے گا نیت کی بنا پر اچھی نیت پر عمل قبول ہوگا بری نیت پر عمل رد ہوگا وہ علم علکل عمر اور دوسرا حصہ بتاتا ہے کہ انسان کو وہ مل جائے گا جس کی اس نے نیت کی چاہے عمل کا موقع ملے یا نہ ملے مثلا ایک انسان علم حاصل کرتا رہے اس نیت کے ساتھ کہ جب میرے پاس قابل قدر علم آ جائے گا تو میں سارے عالم میں اللہ کے دین کو عام کروں گا لیکن وہ نہیں کر پایا مر گیا علم اتنا آنے سے پہلے ہی علم حاصل کرتے کرتے موت آ اس کو تو اب وہ دنیا میں جا کے علم پھیلایا نہیں لیکن وہ ان ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی تھی جب نیت اس نے کی تو اس کے نامل میں اس کا ثواب لکھا جائے گا چاہے اس نے وہ عمل نہ کیا ہو بس نیت کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا تو پہلا حصہ عموماً عمل کیے ہوئے عمل کے بارے میں ہے اور دوسرا حصہ جو ہے جو عمل نہیں کر پایا اس کے بارے میں اور بھی زیادہ تفصیل اس میں ہو سکتی وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے تو یہ دو باتیں ہیں طالب علم اچھی نیت کرے سیکھ کر میں کیا کروں گا اس کے مقاصد اعلی ہوں اونچا مقصد انسان کو اونچا بناتا ہے گھٹیا مقصد انسان کو گھٹیا بناتا ہے کیوں انسان کا عمل اس کی سوچ کے تابع ہوتا ہے انسان کا جسم اس کے دل کے تابع ہوتا ہے دل بگڑا جسم بگڑا سوچ بگڑی عمل بگڑا سوچ اچھی بنی عمل اچھا بنا انسان اچھا بنا تو اس کے لیے اپنی نیت کو صحیح کریں اپنے قلب کو صحیح راہ پر چلائیں تاکہ زندگی ہماری صحیح بنے اور ہم اچھے انسان بن سکے تو نیت ہماری اچھی ہو جو میں نے علم کے تعلق سے بتایا اور بھی نیت انسان اس کے سلسلے میں کر سکتا ہے جو خیر کی نیت ہو شہرت کے لیے اور دنیا میں کوئی مقام عہدہ اور بہت ساری دنیاوی مادی اور اسی طرح سے سیاسی اور اس طرح کی منفاعت پانے کے لیے حاصل کرنا بری بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منفلب العلم نے اس پر روایت کیا ہے صحیح الجامع جامع حدیث بیاسی حدیث حسن ہے شیخ البانی کہتے ہیں حدیث حسن ہے کیا فرمایا جو اس لیے علم حاصل کرے تاکہ کم سمجھ لوگوں سے بحث کر کے انہیں شک میں ڈالے لیمار یہ بھی کم سمجھ لوگوں کو بھولے بھالے لوگوں کو کنفیوز کریں دو اول علما یا علم حاصل کر کے علماء کی ہمسری کریں علماء کے ایکول بننے کی کوشش کریں مقام اور شہرت کے اعتبار سے تقوا میں علم دین کی دین کے فائدے کے لیے نہیں کہ فلاں عالم کی طرح میں بھی علم حاصل کروں مقصد وہ نہیں ہے کہ میں دین کا فائدہ کروں اپنا فائدہ کروں شہرت مل جائے مقام ہو جائے لوگوں میں شمار ہونے لگے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے فوٹو بھی ان کے ساتھ میرے بھی آئے یہ سب چیزیں ہیں ان کا نام میرا نام ساتھ میں آنے لگے ان کی برابری کرنے کا جذبہ اس کے دل میں ہو اس لیے علم حاصل کرے کہ علماء کا ہم سر ہو جائے برابر ہو جائے او لیا شریفہ وجوہ نہ رہی یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں لوگ اس کے فین بنے لوگ اس کی تعریف کریں لوگ اس کو سراہیں اس کو دیکھ کر لوگ اش کریں تو اس کے لیے علم حاصل کریں آپ نے فرمفا فن وہ جہنم میں جائے گا لہذا علم ان نیتوں کے ساتھ حاصل نہیں کرنا چاہیے علماء کی برابری عہدے مقام، عزت شرف دنیا کے اعتبار سے یا اسی طرح سے لوگوں کو لڑ جھگڑ کے ان پر غالب آ کر باسنگ کرنے کے لیے نہیں لوگوں کو کنفیوز کر کے ان کے بیچ میں اپنے علمی مقام کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں اور نہ اس لیے کہ ایک انسان دنیا کے اندر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے ان کا چہیتا بنے ان کا فیوریٹ بنے اس کے لیے علم اگر حاصل کرتا ہے فہوا فی النار. علم حاصل کرنے جیسا مبارک عمل کر کے بھی وہ جہنم میں جائے گا کیا ملا کچھ نہیں ملا جہنم ملی اور بعض اوقات یہ ساری چیزیں جس کی نیت کی تھی وہ بھی نہیں ملتا ہے اور جہنم یقینی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے نیت خالص ہو نیت خالص ہو عزت کی نیت نہ ہو عزت اللہ دینے والا ہے پھر اگر اس کے دل میں اخلاص تھا اللہ دے گا نہیں بھی دیا تو کیا نہیں بھی دیا تو کیا اللہ کے ہاں عزت ملنا اصل ہے کتنے نبی دنیا میں آئے لوگوں نے پتھر مارا ان کو کسی نے ان کی بات نہیں مانی ان کو بے عزت کرنے کی ساری کوششیں کی کیا وہ بے عزت ہوئے نہیں ہوئے کیا وہ ناکام ہوئے نہیں ہوئے اللہ کے ہاں ان کا اونچا مقام ہے اللہ کے ہاں ان کے لیے اونچے درجات ہیں دنیا میں عزت ملے نہ ملے کوئی بات نہیں فیمس ہو نہیں ہو فیمس نہیں ہو تو دکھ ہوتا انسان کو کمپیر کرتا اس کے لائک میرے لائک اس کے سبسکرائبر میرے سبسکرائبر یہ چیز دنیا کے مقابلہ آرائی کے لئے علم حاصل نہ کرے آدمی اس لیے علم حاصل کرے کہ آخرت میں اونچا مقام ملے اللہ کے ہاں اونچا مقام ملے دین کو اس سے فائدہ ہو گمنام رہ کے دین کو فائدہ پہنچانے والا زیادہ قیمتی ہے اس انسان سے جو شہرت پا کر دین کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی نیت کی وجہ سے وہ ہو گیا چاہے عمل کتنا اونچا کیوں نہ ہو تو انسان بعض اوقات چھوٹا عمل ہوتا ہے لیکن نیت اونچی ہوتی ہے وہ آدمی اونچا ہو جاتا ہے بعض اوقات عمل بڑا ہوتا ہے نیت گھٹیا ہوتی ہے وہ انسان گھٹیا بن جاتا ہے انسان کی نیت اس کو اونچا کرتی ہے یا نیچا کرتی ہے اپنی نیت کو اونچا ہمیشہ رکھیں چاہے عمل کا موقع ملے نہ ملے آدمی اپنی سوچ سے اونچا بنتا ہے لہذا یہ اچھی نیت بہت ضروری ہے اور آگے بڑھتے ہیں باب نمبر چھے. سنت اور فہم سلف کی تعظیم اور اس کا انتظام علم کے راستے پر چلنے والا کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عقلی علم کو ترجیح دے سائنس کے علم کو ترجیح دے علم کلام بحث مباحثے اور اس طرح کی جو دنیاوی چیزیں ہیں سائیکالوجی اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور یہ اور وہ ٹھیک ہے اس کا اپنا ایک فائدہ ہے لیکن اصل اس کے نزدیک ہونا چاہیے کہ علم سے مراد قرآن و سنت کا علم اور سلف کا فہم اس کی تعظیم اس کے دل میں ہونا چاہیے وہ یہ نہ کہیں کہ بھائی قرآن ہمارے لیے کافی ہے یہ حدیث چھوڑ دو یا یہ نہ کہے قرآن و حدیث میں میری عقل سے سمجھوں گا یہ کیا امام فلاں نے فرمایا فلاں تفسیر کے لیے اتنے سارے مفسرین قطعا اور یہ فلاں اور یہ فلاں یہ کیا ہے ہم کو نہیں چاہیے اتنی ساری تفسیر ہے. اتنے سارے اقوال ہم کو نہیں چاہیے مجاہد یوں کہہ رہے ہیں قطعہ یوں کہہ رہے ہیں اور ابو العلی یوں کہہ رہے ہیں ہم کو نہیں چاہیے کنفیوز کریں گے سب لوگ ہم کو ان کو چھوڑ دو اپنے حساب سے عربی سیکھو اور عربی کے حساب سے بلسالن عربی مبین تو قرآن عربی زبان میں اپنے حساب سے سمجھو یہ مزاج نہیں خود پسندی نہیں ہو اس کے اندر اس کے اندر ہمیشہ تعظیم ہو سلف کے فہم کی کہ وہ ہمیشہ محتاط رہے مجھ کو سمجھتا ہو صحیح ضروری نہیں ہے سلف کا فہم دیکھنا ضروری ہے اور سلف کا فہم اس سے پہلے کیا کتاب و سنت کتاب و سنت اور سلف کا بہن اس کے پاس اس کی تعظیم ہونا چاہیے آگے بھی یہ آئے گا انشاءاللہ لیکن سلف کی تعظیم اس کے دل میں ہونا چاہیے کیونکہ اپنے سے پہلے اپنوں سے بڑوں کی تعظیم اگر اس کے دل میں نہیں ہوگی میں میں ہی اس کے دل میں اگر ہوگا تو یہ آدمی گمراہ ہوگا گمراہ کرے گا لیکن اپنے کو چھوٹا سمجھ کے اپنے سے پہلوں کی اگر قدر کرے گا اپنے سے پہلے جو علما گزرے ہیں ان کی قدر کرے گا ان سے استفادہ کرنے کا مزاج اس کا ہوگا صحیح چلے گا نہیں تو ایک ایسی تفسیر سنو جو میں آج لے کر آیا ہوں ایک حدیث ایسی اس کی شرح سنو جو کسی نے نہیں کی میں بتا رہا ہوں ایک ایسا مسئلہ بتا رہا ہوں جو چودہ سو سال میں کسی نے نہیں بتایا ایسا مزاج اس کا بنے گا بلو ابلو خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا ایسا بنے گا سلف کی تعظیم ہونا چاہیے قرآن کی تفسیر اور سنت اور سلف کی تعظیم اس کے دل میں ہونا چاہیے قرآن و سنت اور سلف اللہ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم ہے سے عقل میں آتا خواب میں آتا الہام میں آتا علم ہے کیا کہتے ہیں کہ علم تو وہ ہے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے آیا ہے وہی علم ہے جو وہاں سے نہیں آیا وہ علم نہیں ہے علم وہی ہے جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا آیا جو وہاں سے نہیں آیا وہ علم ہی نہیں ہے. قرآن کا علم وہاں سے آیا, حدیث کا علم وہاں سے آیا اور پھر اس کا فہم اور ان آیات کا احادیث کا سیاق پس منظر ان کا شان نزول شان وقوع وہ جو علم ہے وہ سارا کہاں سے آیا سے اگر وہ, وہ چیز اگر آپ کے پاس ہے وہ علم ہے وہ نہیں ہے وہ علم نہیں ہاں اگر بعد والا علم بھی اگر اس پر مبنی ہے تو وہ علم ہے جیسے امہ کے اقوال ہیں متصرین کے اقوال اس پر مبنی ہے تو علم ہے ورنہ وہ بھی نہیں ہے تو یہ بات امام اور کہتے ہیں جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر یا آثر نمبر جس کو آپ کہیں ایک ہزار چار سو اکیس پر اور اس کی صنعت حسن ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کے راستے کی مخالفت کا انجام کیا ہے عبداللہ بن عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے صاحبہ نے پوچھا کالو رسول اللہ اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا وہ ایک گروہ کون ہوں گے کالما انا علیہ و صحابی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں جو اس منہج پر ہوں گے وہی جہنم سے محفوظ رہیں گے باقی سب جہنم میں جائیں گے اس حدیث کو امام ترمدی نے روایت کیا ہے اور صحیح الجام صغیر میں حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پر شیخ الابانی کہتے کہ حدیث حسن ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف امت کے دور میں اختلاف امت کے دور میں وہی لوگ حق پر ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج پر ہوں معلوم کہ سنت کا علم ضروری ہے اور اس سنت کے تعلق سے صحابہ کا فہم ضروری ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا تو اسی طرح سے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ صحابہ کو جوڑیں تو سنت اور فہم سنت فہم سلف جس کو آپ کہیں تو یہ چیز ضروری ہے فہم صحابہ جس کو آپ کہیں گے تو یہ بہت ضروری ہے اگر انسان ہدایت پر رہنا چاہتا ہے اس کے نزدیک صحابہ کی تعظیم ہونا چاہیے صحابہ کی تنقید کر کے کوئی آدمی ہدایت پر نہیں ہو سکتا ہے سلف کہتے تھے کہ جو شخص صحابہ کی شان میں گستاخی کرے جان لو کہ وہ زندگی ہے جان لو کہ گمراہ ہے امام احمد اور اس طرح کے کئی سلف سے بات آئی ہے تو صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے کوئی آدمی علم بن سکتا نہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں باب نمبر سات واہر و باطن کی پاکیزگی طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو گندگی سے پاک کرے اور اپنے باطن کو گناہوں سے پاک کرے اور اس طرح کی بہت ساری برائیاں حسد کبر اور بہت ساری باطنی جو شہوت اس طرح کی جتنی بھی گندگیاں ہیں جو آدمی کے قلب پر قلب کو اس کے آلودہ کرتی ہیں اس کے دل کو بگاڑتی ہیں اس طرح کی باطنی جتنی بھی برائیاں ان سے بچنا چاہیے اسی طرح سے اپنے آپ کو گندگی سے بھی پاک رکھنا چاہیے میل کچیل سے پاک رکھنا چاہیے خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے اپنے جسم کو اپنے کپڑوں کو تو پاکیزگی کا اہتمام ظاہری و باطنی ضروری ہے ظاہر کی پاکیزگی کیسے ہوتی ہے غسل و حضو طہارت کے ذریعے سے اور اسی طرح سے خوشبو عطر وغیرہ جتنی بھی ہے اس کے ذریعے سے اور باطن کی پاکیزگی کیسے ہوتی ہے توبہ کے ذریعے سے اور نیکام کے ذریعے سے علی خشرم کہتے ہیں شکوت شکوۃ قلت فقال استعن على بقلت کہتے ہیں کہ میں نے امام امام وکیئ سے شکایت کی کہ مجھے یاد نہیں ہوتا تلت حفظ کی شکایت کی ان سے تو انہوں نے کیا کہا کہ حفظ میں مدد اللہ کی لو کس چیز کے ذریعے سے گناہوں کو کم کرو تو تمہارا حفظ اچھا ہو جائے گا حفظ بڑھانا ہے ہاں گناہ کم کرو تو اپنے حفظ میں قوت کے لیے مدد چاہو گناہوں کو کم کر کے معلوم ہوا کہ معصیت کا انسان کی انسان کے قل پر اثر ہوتا ہے اور معاشت انسان کے علم کو برد پہنچاتی ہے کئی دلیلیں اس کی ہیں لیکن یہ بات اتنی یاد رکھیں کہ انسان کے آ, گناہوں کا انسان کے دل پر اثر پڑتا ہے اور اس کے حفظ اور اس کی فہم دونوں حفظ پر بھی اثر پڑتا ہے اور اس کے فہم پر بھی اثر پڑتا ہے گناہوں کا لہٰذا انسان اپنے باطن کو گناہوں سے پاک کرے کیونکہ جب بھی گناہ کرتا دل پر ایک کالا نقطہ لگتا ہے کیا ہے وہ تو اس کے نتیجے میں آخر میں کیا ہوتا ہے دل ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے یہ علم کا نقصان ہوا اس کا ہدایت کا نقصان ہوا شعب ایمان میں امام البحقی نے اثر کو روایت کیا ہے اور اثر کا نمبر ہے ایک ہزار سو چار اور اس کی سند اس کی سند جید ہے اسی طرح سے ظاہر کی پاکیزگی بھی ہونا چاہیے مصعب ابن شیبہ کہتے ہیں جو تلخ ابن حبیب سے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفطرہ دس چیزیں ہیں جو فطرت میں سے ہیں فطرت سے مراد اسلام کا طریقہ انبیاء کا طریقہ جو جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو رہنے کی تلقین کی ہے جس کا اہتمام کرنے کی تلقین اللہ کی طرف سے ہوئی ہے جو فطری اعمال ہیں جن کا اہتمام ہونا چاہیے جو سنن میں سے ہے تو سنن فطرت جس کو کہا جاتا ہے وہ کیا ہیں کہا کہ قص الشارب قص الشارب شارب کم کرنا وہ عرفا الحیہ داڑھی بڑھانا وہ سواک مسواک کرنا وسطنشاق الماء اور ناک میں پانی پہنچانا ناک صاف کرنے کے لیے وہ قص الخوار ناخن قطرنا اور وہ غسل البراجم اور یہ جو, جو جوڑ ہوتے ہیں ان کو جہاں ہڈیاں ہوتی ہیں اور اس یہ جو حصہ ہوتا ہے اکثر یہ سوکھا رہ جاتا ہے اس کو اچھی طرح سے جو دھونا و غسل البراجم نتف العبت اور ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں ان کی صفائی کرنا اور اسی طرح سے یعنی نطف العبط جو ہے بغل کے بال اکھھیڑنا اور حلق العنا ناف بالوں کی صفائی کرنا و انتقاص اور پانی بہانا یعنی پانی سے استنجا کرنا کالا ذکری کالا مصعب و نصیت العشرہ اللہ زکریہ کہتے ہیں کہ حدیث کے راوی مصاب سے مصاب ابن شیبہ جو حدیث میں راوی ہیں میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ نصیت العشرہ دسویں چیز میں بھول گیا دسویں چیز میں بھول گیا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مدمدہ ہی ہوگا یعنی کلی کرنا کلی کرنا وضو وغیرہ میں کلی کرنا ناک میں پانی دینے یہ آتا ہے اور قطعبہ کہتے ہیں کہ کالا وکیل انتقاء سلما یعنی جا وکی کہتے ہیں حدیث کے راوی کہ انتقا سلما سے مراد یہ ہے کہ آدمی پانی سے استنجا کرے پیشاب پکانے کے بعد پانی استعمال کرے صرف ڈھیلا نہیں تو یہ کیا ہے سننے فطرت میں سے ہے یہ افضل ہے ورنہ اگر صرف ڈھیلا استعمال کرتا ہے تہارت کے لیے تو یہ بھی جائز ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن افضل یہ ہے کہ ڈھیلے کی بجائے پانی سے استنجا کریں بعد لوگ کہتے ہیں کہ ڈھیلا اور پانی دونوں جمع کرنا چاہیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایسا کرنا ضروری ہے امام مسلم نے اس کو صحیح مسلم میں روایت کیا ہے اور حدیث نمبر دو سو ہے 261 تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کئی چیزیں سنم فطرت میں سے طالب علم کو ان کا اہتمام کرنا چاہیے اب اس میں داڑھی وغیرہ جو بھی چیزیں یہ مردوں کے لیے ہے لیکن خواتین کو آپ دیکھیے بہت ساری خواتین ہیں ناخن لمبے لمبے کی ہیں خوبصورتی کی وجہ سے یہ کیا طریقہ ہے یہ جانوروں جیسے ناخنوں کو لمبے کرنا اسلام میں نہیں ہے چالیس دن سے زیادہ ناخن کو نہیں کاٹنا برائی ہے تو ناخن قطرنا یہ بھی سنن فطرت میں سے ہے جن کی مخالفت فطرت کی مخالفت ہے دین اسلام کی مخالفت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سے انسان بغل اور ناف کے نیچے کے بال ہیں اکثر لوگ اس کو صاف نہیں کر پاتے ہیں کئی دن گزر جاتے ہیں اس کو بھی چالیس دن کے اندر اس کی صفائی ہونا چاہیے تو یہ چیزیں ہیں جو سنن نے فطرت میں سے مسواک کرنا بھی جس میں سے ہے کہ جس میں منہ کی پاک کزگی ہے ناک میں پانی پہنچانا کلی کرنا یہ ساری چیزیں ہیں جن کا اہتمام ایک مسلمان کو کرنا چاہیے نمباب اولا ایک ایسے شخص کو کرنا چاہیے جو نبوی علم میں مشغول ہو رہا ہے ان کا اہتمام کرنا چاہیے اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں جیسے خوشبو کا استعمال کرنا خصوصاً جب آپ مجلس میں جائیں دینی مجالس میں تو وہاں پہ آدمی ایک پسینے کے اندر بعض لوگوں کے پسینے میں بدبو آتی ہے اب وہ جا کے بیٹھ گیا مجلس میں ہر سارے لوگوں کو پریشان کر دیا یا کچھ ایسی چیز پیاز وغیرہ کھا گیا اور ڈکار پر ڈکار لے رہا ہے اور سوری بول رہا ہے سب کو سوری بولنے سے تکلیف تو کم نہیں ہوگی تو آدمی ان چیزوں کا احتمام کرے تہارت نغافت اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اپنے آپ کو گندگی سے بچا ہے تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں آدمی اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہیے طالب علم کو اس کا احتمام کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں آج ہمارا وہ ختم ہو گیا ہے اور یہ سات ابواب ہم نے دیکھے جس میں طالب علم کے لیے جو آداب بیان ہوئے ہیں ان کا اہتمام اس کو کرنا چاہیے مزید جو باتیں ہیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اور اگر موقع رہا تو ہم وقت بڑھائیں گے تاکہ یہ تیس ابواب ہمارے رمضان سے پہلے ختم ہو جائیں اگر موقع رہا اگر آپ لوگوں کے لیے گنجائش ہے تو انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا ہم وقت بڑھا کر ان سارے ابواب کو ہم مکمل کریں گے تاکہ یہ چیزیں پھر منقطع ہو کر رمضان کے بعد انتظار ہم کرتے نہ رہیں بلکہ رمضان سے پہلے ہی اس کو ہم مکمل کریں مشکل سے تین ہفتے ہمارے پاس ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفع والا علم دے اور برے علم سے مضر علم سے ہماری حفاظت فرمائیں علم کو اس کے آداب کے ساتھ حاصل کرنے کی اور حصول علم کے بعد ان کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور گمراہی سے اور کیور سے اللہ تعالیٰ اور ریا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اقوال وصطفی اللہ علیہ وم جزاک اللہ خیران شخ